الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سنور ينفذنا من سيئة من يهدئ الله فلا مبذلنا له ومن يبذل فلا رادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لن ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اسمي آمنوا ما كتب على الذين من قبلكم علكم كتبون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا هو العسفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فجد من طعام مسكين وقال الله تعالى شعر رمضان الذي ينزل فيه القرآن مدل الناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى وَلَا تُبَعْجِلُهُنَّ وانتم, وَأَنْتُمْ عَاجِفِينَ فِي الْمَسَاجِلِ وَلَقَوْضُوا اللَّهُ عَظِينَ رَضُّ عَخْلِ صَدْرِي وَيَسْهِلْ لِي أَمْرِي محترم بھائی اور دستوں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا دین کے بنیاد ایمان اور کلمہ تیبا لا لاہ رسول اللہ ہے اور دین کے ارکان پانچ ہیں کلمے کے علاوہ کلمہ کے ساتھ چھ ہیں کلمے کے علاوہ پانچ ہیں پانچ ارکان جو نماز روزہ حج زکاط اور جہاد ہیں ان کو بیان کرنے کی دو ترزیمیں میں ہمارے استعمال ترجیح کے مطابق طے یہ ہے کہ پانچ ارکان کلمہ نماز روزہ حج جکات اور دوسرا یہ ہے کہ کلمہ کو بنیاد مانتے ہوئے ارکار کان پھر پانچ ہیں نماز روزہ حج جکات بہار ساری ترجیح ارکان سی ہو جاتے ہیں دوسری میں پانچ اور اللہ تبارہ تعالیٰ،, تعالیٰ،, تعالیٰ،, تعالیٰ کی طرف سے ذکی دیا گیا ہے اس میں مہم شہر ارکان ہے اور انسان کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ارکان ہے اور آخرات کی مقصد اور درجات دلانے والے سب سے بڑا ذریعہ ارکان ہے دنیا کے برقرف لانے والے جانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ارکان اور ارکان کی شخصیت پر ساتھ آتے ہیں کلمہ جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ الگ رکھتا ہے عقیدہ دل کو صاف کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے اور دل میں قوت ایمان پیدا کرتا ہے نماز جو ہے اللہ کی یاد پیدا کرتی ہے اور دھیان کو اللہ تعالی کی یاد پر جمع کرتی ہے روزہ جو ہے وہ برداشت خبر پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے حال بھی دن تک جمتا ہے اور زکوۃ جو ہے یہ مال کی محبت سے نکالتی ہے اور ہر چیز کو چلنے کے لیے مالی بنیاد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی زکوٰۃ اور رکن معاشرے کو شریعت نے مالی سکو دی ہے اور وہ لوگ جو مال کی محبت پر اپنے مقصد کو ترجیح نہ دیتے ہوں وہ کوئی کام کارنامہ نہیں کر سکتے اور حج کیا ہے تو اس کے ساتھ مالی اور دانی قربانی مال کا خاصا خرچ ہوتا ہے وطن چھوڑ کو چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جاتا ہے بال بچوں کو وطن کو چھوڑ کر اپنا خرچ لے کر دور دراز جاتا ہے جس میں وطن کا استعمال ہوتا ہے اور جذبات بھی یعنی بال بچوں کو چھوڑنا بطر کو چھوڑنا جذبات قربان ہوئے جب آدمی کسی چیز کے لیے جذبات بال بچے اولاد بکری کی شکل میں قربان کرتا, کرتا ہے اس مال پر مال خرچ کرتا ہے اس لیے مال قربان کرتا ہے جیسے زکات اور مال قربان کر رہا ہے آدمی اور بھوکا پیسہ رہ کر کسی چیز کے ساتھ وفا کا ثبوت دیتا ہے اور روزانہ پانچ مرتبہ حاضری کر کے اپنے تعلق کو پختہ کرتا ہے اور اس میں ایسے کلمات ایسی چیزوں کو پڑھتا ہے جس کے باطن کو صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں اس کے خیال کو درست کرتے ہیں اندر اللہ کی یاد پیدا کرتے ہیں لہر مقاصد اعدادہ ہوتا ہے نماز کی شکل میں اور وہ کی جو پہلی اور بنیادی چھکان ہے وہ سیدھا نان کلمے کی شکل میں ہے شخصیت کی تربیت ہوتی ہے اور شخصیت مکمل ہوتی ہے نماز کا مختصر رکھا گیا یہ فرض سنتے بقیر الماج ضروری ہے وہ صبح کے پندرہ منٹ دور کے پندرہ منٹ دصر کے دس منٹ مغرب کے پندرہ منٹ اکا کے اتنا مختصر رکھا گیا اسے کیونکہ اس کے لیے آج بھی کی تھی باقاعدگی کی تھی اس کو مختصر رکھا گیا تاکہ انسانوں کی آزری بھی رہے اور ان کے کاموں پر بھی فرق نہ آئے اور روزے کے لیے بھوک جال برداشت کرنا قربانی ہے اس کے میں ایک مہربا رکھا گیا پھر پورے زمین پورا تو ہے پوری زمین ہے اس میں کسی موسم کو خاص کر, کر نہیں رکھا گیا چھتیس سالوں میں روزہ سال کے بارہ مہینے میں کرتا ہے گرمی سردی ہر قسم کے ادوار سے گز جاتا ہے انسان اور یہ اس کے بارے میں جو احکامات ہیں اب روزے کا فائدہ کیسے لیا جائے روزے سے تربیت کا فائدہ شخصیت کی تعمیر کا فائدہ اپنے آپ کو بنانے کا فائدہ کیسے لیا جائے اور اس کے لیے شریعت میں امار مقرر کیے ہوئے ہیں لیکن جتنے کو میں بٹھایا کرتا ہوں وہاں ایسے دو سو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے خاند کے باتیں کر رہے ہیں دواج میں اٹھا کر وہاں بٹھاؤ ان ساتھ جو کو کنارے پر بٹھاؤ تاکہ اپنی بات مکمل کر. ان کرے ضروری باتیں شاپ کے اٹھاؤ پنکھے کے پاس بٹھاؤ ان کو سامنے سر ادھر کر دیں تاکہ اپنی ضروری بات کر کے وہاں بیٹھا بیٹھو براندے نے دواج میں اٹھاؤ سامنے ملے. بس میں بیٹھے ہوئے آدمی دین کا بھیا ہو رہا ہو اور آدمی آپ اس کی باتیں کرے یہ تو بہت ہی بخارت ہے گردی کی بات ہے اور ایسے گرفت آپ چل پڑے تو آپ کل قوموں کے آگے جھکنے والے ہیں باغ آپ اللہ کے آگے جھک نہیں دکھتا آدمی اوروں کے آگے جکتے ہیں روزے کے ساتھ روزے میں تربیت کیسے حاصل ہوگی اس پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آماد اور ترتیب مقرر کی ہے تو پہلی بات کہا گئی پہلی, پہلی بات کی گئی کہ یاد نامن کتحبال ہے ایمان والوں فرض کیے گئے تم پر روزے تو ماں کتب مطلب جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر ساری شریتوں میں روزہ رہا ہے زیادہ یہ وہ ضروری رکن تھا عمل تھا ساری شریتوں میں رکھا گیا ہے اور اس مقصد دیکھا گیا لال لگو تب تک ہوں تمہارے اندر احتیاط تقوا پرزگاری اللہ کا خوف پیدا ایک عمل رمضان کے بارے میں دیا گیا روزہ دوسرا عمل دیا گیا چاہ رمان نبی الفی القرآن خدن ناز بھائی نادر الراب والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں نادر ہوا قرآن یہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے حضرات نادم الخدا ہدایت کے اصولوں کو واضح کر کے کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے مول فرقان کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو لے لے اس کو حاصل کر لے تو وہ فرقان بن جاتا ہے فرقان کیسی شخصیت ہوتی ہے جس کے پاس فرق ہو فرق جو ججمنٹ کر سکتا ہو اس کے پاس فرق اور ساری اگر دانائی کو دانشوری کو اور بردم کو آپ ایک دفع میں دھیان کرنا چاہیں تو پرخل ہے اردو میں اور عربی میں فرقان غلط ہو کوئی آدمی کی شخصیت کو ایسا بنا دیتا ہے اس کی رائے کو جو اصول ہیں اس کا فائدہ اگر انسان کو مل جائے تو انسان کے اندر پرخ پیدا کر دیتا ہے و باطل فائدہ نقصان نیکی برائی یہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اس کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے تو دوسرا عمل جو ہے وہ رمضان کے بارے میں سمجھ کی گئی وہ قرآن ہے تیسرا عمل وہ فریت مسکین تم میں سے جس کا بس ہو وہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک اور تو عمل دیتے ہیں وہ سب کا ایک فتر بھی ہے اور ایک چوتھا عمل بھی رمضان کے بارے میں تمہیں دیتے ہیں تو بات باشرونہ المساجد کے رمضان کے اندر آپ بات، اپنی باتیں مکمل کرائیں باجد جناب علی آپ دونوں باہر جائیں بات مکمل کر کے آ جائیں یہاں میں کسی کو باتیں کرنے نہیں دیا کرتا مسجد کرنے ہمیں یہ جب نئی انٹری ہوتی ہے نا تو بحر والے لوگ باہر, باہر, باہر جاتے ہیں چونکہ آپ حجرات حضرے مسجد کی تربیت تو ختم ہوگی معاشرے کی آپ تنظیم کے پاس بیٹھ کر نیم بین عورت کو ریک کراتے ہو کہ وہ آداب جو پختون مسلمان کے پاس ہوتے تھے اس سے خالی ہو اور میں یہاں بیٹھے گیا ہوں بتیسال بیٹھے گیا ہوں کہ یہ چیز میں نے آپ کو دے زور سے اور ایک محمد بڑی عمر کا آدمی ہوتے ہوئے بات کا پتہ دیا کہ اگر یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہوئی تو میں کہوں کہ آگے جھکنا پڑے کو حاصل کر گئے تو کوئی موقع ہو گے مجھے دو بار مضمون ہٹنا پڑا نیو ونٹری کو جگہ بندہ نہیں کری چوتھا عمل دیا گیا اولاد بائی شروع مساج ہے کہ جب تم مسجدوں میں احتکاب کر رہے ہو تو پھر حوتوں سے نہیں مل سکتے گویا رمضان کے بارے میں چوتھے عمل کا فرق کرا کیا پہلا عمل روزہ یا بالکم سے ماں کتے بل لیکن لال تک وہاں والو <سؤال> تمہیں دیے کے روزے گے جیسے دیے کے رقم سے پہلے لوگوں کو اس لیے کہا کہ صرف نیچے میں تمہارے اندر تکوا فرق احتیاط اللہ کا خوف گناہ سے بچپن پر جمنا یہ سارے مانے تکوا کے یہ پیدا اور دوسری بات یا شاہ رحمان قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن خدا للناس جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے وہی ناطے خدا ہدایت دوسروں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ول فرقان اور جس جو حاصل کر لے اس پر عمل کر لے جس کو قرآن مل گیا وہ فرقان بن جاتا ہے اس کے اندر فرق پیدا اس کی فرق یہ شاہی برائی نیکی نیکی برائی فائدہ نقصان ان سب چیزوں کو یہ فرق سکتا ہے جان سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اللہ کے نصیب نے فضرت الداء مسکین جو تم میں سے مالدار ہیں وہ کسی ابھی دیں اور ملا تو بادشری منتمال مساجر چوتھو سمے میں لو جس جب کہ تم مساجد میں احتکاب کر رہے ہو وہ چار امال پرمپر قیاتوں میں رمضان کے بارے میں دیے روزہ قرآن اور سب کا فکر اور تو ان چاروں پر ہم بات کیا کرتے ہیں تو اس میں حال کے بارے میں ذہن میں یہ بات آئی کہ آج قرآن کی بات کریں گے چاہو رمضان نبیر قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن رمضان کے ساتھ قرآن مجید کو بلکہ ساری آسمانی کتابوں کو خاص مناسبت ہے آسمانی کتابیں نور ہیں روشنی اور نور ہیں رحمت ہیں اور ہدایت ہیں یہ بعد ہی بھوکا پیسہ رہتا ہے تو اس کے نفس گف کے اندر آجمی پیدا ہوتی ہے نف کے اندر سے کمزور ہوتا ہے اس کے اندر آجدمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی ظلمت نظرا جو ہے ہٹتا ہے چھٹتا ہے اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے لہذا وہ روشن کلام جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہو وہ اس کے اندر عکاثیر پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ پاک ہوا جب برتن پاک ہوتا ہے تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو ہم بچن میں دودھ لینے کے لیے جاتے تھے لا دودھ کو ابالا ہو پھٹ گیا دودھ خراب ہو گیا جب گھر والے گرا کرتے تھے دکاندار تھے گوالے تھے کہ دودھ آپ کا پھٹ گیا وہ کیا تھا کہ میرا دودھ خراب نہیں تھا آپ کا برتن خراب تھا گھر والے پوچھتے کہ برتن کون سے لے گئے دویا تھا ہمارے بچپن میں بٹ بٹی کے برتن ہو گئے اس کو دویا تو تھا لیکن آگ پر رکھ کر اس کے مساموں کو خالی نہیں کیا اس اندر دودھ پھٹ گیا تو جب قلب انسان کا روزہ رکھ کر بھوکا پیسا رہتا ہے اور اس کا مجاہدہ ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے صاف ہوتا ہے اس کے اندر روز سے دور آتا ہے تو اس کے اندر مناسبت پیدا ہوتی ہے کلام علاقائی سے فائدہ لینے کی لہٰذا ساری آسمانی کتابیں ان کا نزول رمضان میں ہوا ہے تورات رات انجیر ضرور اور قرآن مجید اور آسمانی طریقے جو ہیں ان کا نزول رمضان میں ہوا ہے تو رات کاف دی گئی مسلسل کو جبکہ چالیس ضلع سروزہ رکھوایا گیا پھر دو رات عطا ہوئی تو مجید ستائیسویں رات کو نازل ہوا ستا جو غار ہرا کی رات تھی ایک اقرا نزول والی یہ ستائیسویں شب تھی رمضان آپ قرآن پاک سے یہ ادل الناس بھائی نادم الدا سے تاظر کے بارے میں ما شفاؤ رحمۃ پاک کو ہم نے مومن کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے شفا دل کی بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں جو کیبل اثردالسنہ رہا ہیں اور غیر بیماریاں بھی قرآن پاک سے شفا و یہاں تک کہ ہم لوگوں کو دم کرتے تھے لوگ ٹھیک ہوتے تھے تو اس کو نیولا کرنے کے لیے امریکہ میں تعریف چلی فیٹ ہیلنگ کہ میز انسان کا فیٹ جب قائم ہو جائے تو اس سے ہیلنگ ہوتی اور یہاں تک کہ ہم بہت سے تعویذ ٹھیک ہوتا تھا تو ہم نے بیلٹ بنائی الیکٹرانک بیلٹ تھی حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا صرف فیٹ ہیلنگ کو سرٹیفائی کرنے کے لیے کر رہے تھے اور خیال تک ایسے ہی آدمی کو مطمئن کر دیتے ہیں ری ایکور کر دیتے ہیں اور داغا کاغذ مان لیتے ہیں ری ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے اس سے شفا آتی ہے حالانکہ ایسی بات میں ختم نہیں کرنا میرے پاس بڑا تجربہ ہے کسی میرے پاس بیٹھے میں رحمت ہے شفا ہے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا رمضان میں نازر کیا گیا ہے یہ ہدایت ہے یہ جو فرقان ہے یہ شفا ہے یہ رحمت ہے اب ان سے ہم کیسے فائدہ لیں کیوں کی میری یہ تاثیریں تو ہیں مجھے کیسے ملے تو قرآن پاک سے فائدہ اور تاثیر لینے کا سب سے نمبر ایک طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے آپ سوچتے سو ہوں گے کہ شاید وہ ترجمہ سیکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے اس سے میرا انکار نہیں ترجمہ سیکھنے کا ہے عمل کا ہے قرآن پاک سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا اس کی شفا رحمت قرقانیت اور ہدایت کی تاثیر سے چار تاثیروں سے جو فائدہ حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور سب چار اور بڑا ذریعہ جو ہے وہ تراوی میں کھڑے ہو کر سننے سے ہے احساس گمانا تھا وہ ہے نات کیونکہ جو گر پاک کے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو اس پر رحمت کا نظور ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ رحمت جو ہے اس کو ملتی ہے جو تراوی میں کھڑا ہو کر سننا ہو اللہ پاک تو بھیگ دے تو ایک آدمی مکی میں کھڑا ہو کر تراوی میں سنیں یا مدنی میں مجنی منورہ میں کھڑا ہو کر سنیں مکہ مکرمہ میں کھڑا ہو کر سنیں نہ ہو تو کم از کم جہاں حافظ سنا رہے ہوں اپنی مچھر میں اس کو سنیں تو سب سے زیادہ اس رحمت کا اور اس شفار فرقانین کا فائدہ اس کو ملتا ہے جو ترابی میں کھڑا ہو کر سننا یہ ترابی کے بارے میں ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے اور مسجد میں ترابی کی جماعت کھڑنا کھڑی کرنا ہے یہ،, یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کسی مسجد کے لوگ سارے کے سارے تلاوی نہ پڑھیں اور مسجد کو خالی کر لیں اور وہاں اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت لشکر بہج کر ان کے خلاف جہاد کریں یہاں تک کہ یہ تو بتائے بو کر تلابی کی جماعت کھڑی کریں اتنا ضروری کام ہے اور تلاوی میں ایک ختم سننا یہ سنت موقع ہے دو ختم سننا یہ مستحد ہے اور تین ختم سننا یہ پہل اولا ہے نیکی کرنے کے درجے ہوتے ہیں فرد واجب سنتے مقدہ سنت غیر مقدہ مستحبات اور پہل اولاد یعنی بہت سمجھا کام ایک ختم سننا یہ سنتے مقرا ہے دو ختم سننا یہ مستحد ہے اور تین ختم سننا پہل اولا ہے اس کے تین ختم سننے چاہیے دنیا اسلام میں دست کے گزرے ہیں جن میں آخر میں چار باقی رہ گئے باقی چھ کے شاگرد ان کی مدد ان کی فکاطیں ختم ہو گئیں آبادیوں کے دور میں جب خلیفہ منصور تھا اس کے زمانے میں لفقا حکومت لکھا جو ہے یہ امام اوزائی دفکا تھا خلیفہ منصور کے زمانے میں لکھا ہے یہ امام ازائی کافقہ امام اور زائی کے فقہ میں ترابی کی نماز چھیالیس رکاوت ہے بیس جو جمع سے نبے میں جماعت سے پڑی گئی ہے سولہ جو چار چار رکاطوں کے درمیان نفل پڑے گئے ہیں سولہ وہ جمع کر رہے ہیں بیس سولہ چھتیس اور ایک روایت کے عمل ہے لیکن آٹھ رکاوت کی بھی آئی ہوئی ہے کہ آٹھ رکاوٹ بھی کھڑے ہو جائیں آٹھ وہ جمع کرے چوالیس وزر کے ساتھی ریکارڈ بلائے تو وہ ہو گئے چوالیس وہ ہو گئے اہل مطابق اللہ بطر پہ الگ کر رہے ہیں چھیالیس رکاط کے بنتے ہیں امام مذہبی کے فکر میں چھیالیس رکاوت ابھی بھی جو اللہ کے طلب والے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں بیس تراویح بستر کے پڑنے کے بعد پھر کوشش کریں تاکہ چھیالیس رکاط مکمل کر لیا کریں کہ جتنی ادیسیاں آئی ہوئی ہیں رات کو کھڑا ہونے کی سب پر عمل ہو جائے امام وزائی کا سکا تو ناپیدوں کے دنیا سے اگر وہ موجود ہوتا اور ان کی حکومت حجاز پر آئی ہوئی ہوتی تو ساڑھے چھیالیس رکاوت پڑھتے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا اس کو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے کہ میں چھتیس رکاوت ہوں بیس رکا ترابی کے جو مسئلے میں پڑھے جاتے تھے چار چار نفر درمیان میں سے پڑھے جاتے تھے چھتیس رکاعت میں کیا ترابی کے پڑھنے ہیں اور وزر کے تین اسکلا پڑھنے باقی رہ گئے سیر امام رہ گئے امام وضیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام شابین رحمۃ اللہ, امام امام اللہ ان تینوں کے نزدیک بیس بیس لگاتے ہیں اجازت یہاں پڑھتے ہیں آپ یہاں آج سکات پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو یہ بیتوکے ہیں یہ بیتوکے ہیں اور اپنی رائے پر چلتے ہیں اور یہ آٹھ سکار جو ہے تو یہ چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب میں نہیں ہے یہ تو وہ عدیز ہے جو سارے سال کے بارے میں آئی ہوئی ہے حاجر کی جو حدیث آئی ہوئی ہے یہ جو ہم نے فاروق عدل میں سارے گرام کو جمع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سے نماز پڑھائی ہے پھر الگ الگ جماعتوں میں ہم پڑھتے تھے اپنی اپنی آٹھ دس آدمی سال میں یہاں کھڑے وہاں کھڑے وہاں کئی جماعتیں کی رمضان میں اگر مسئلے بڑی ہو اور ٹکرا نہ ہو تو تراضی کی دو تین جماعتیں بھی کھڑی کر سکتی ہیں کراچی بڑی بڑی بچی ہوتی ہیں اور کراچی کے سیٹوں میں ہفت کا باہر کراتی ہے اب ان کے لیے مسجد نہیں ہوتی ہے تو ایک جماعت جہاں کھڑی ہوئی ہے جس کی مدد میں کھڑی ہوئی ہے ایک وہاں برادری میں کھڑی ہوئی ہے اس کی ہے ضرورت ہے حضور کے دور میں تلاوی پڑی ایسی گئی ہے دور تجدیدی میں بھی ایسی پڑی گئی ہے اور بارول اللہ کے دور میں اتنے لوگ زیادہ ہو گئے کہ جب کھڑے ہونے لگے تو اتنی جماعتیں زیادہ کھڑی ہیں کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں آوازیں انہیں سب اگرام کو جمع کیا کہ حمل کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تو فیصلہ ہوا شریر کی ایک بنیاد اس کو کہتے ہیں اجماع شریر کے امال کہاں سے ثابت ہوتے ہیں قرآن سے ثابت ہوتے ہیں عصیت سے ثابت ہوتے ہیں اور ان دونوں اگر نہ ہو تو پھر جو ہے تو وہ اجماع سے ثابت ہوتے ہیں مختلف علماء جمع ہو کر کہتے ہیں کہ باقی شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے کہ حمل کے بارے میں کیا فیصلے اسے اجماع کہتے ہیں اور قیاس قیاس اجماع سے پہلے قیاس ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی دوبارہ یہ موجود نہیں لیکن اس کی طرح کا مسئلہ موجود ہے ہندوستان میں اسلام آیا یہاں لوگ بہن کا دودھ پیتے تھے جبکہ بہن کے بارے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو پوچھا گیا کہ بہن کا اس کا دودھ اس کا گوشت کلال ہونا دودھ جو ہے اس کا جائز ہے کہ نہیں جبکہ گائے پر تیاگ کیا گیا کہ کی جگالی کرنا صاف چیزیں کھانا جگالی کرنا جو کہ حرات جانوروں کی خصوصیات ہیں وہ اس میں ہیں یہ حلال ہے اس کا, ہونا ہے؟ اس اس کا, جہن کا جہن حلال ہونا کیا سی ہے اس لیے بہت محتاط لوگ بہن کی قربانی نہیں کرتے جانوروں کی قربانی کریں اس کا قصبہ حلال ہونا کیا خیر نے اجماع کیا تھا بہرام کا ویو کا فیصلہ ہوا اور حضرت بائی کے وکار اور جلد بہت بڑے آفس تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور تجویز کا عمارت سب سے زیادہ ابھی نکال وغیرہ سب کا نمبر ایک پڑھیے ہیں تو ان کے پیچھے تراجی کی نماز شروع کی بیس زکاتوں میں جو شروع ہوئی ہے جماعت بیس زکاعت کی بس نبی میں اور بیت اللہ شریف میں آج تک چل رہی موجود سعودی حکومت میں غیر مقدس تاریخیں چلاتے تھے سب ان کو کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیچ کو ہٹا کر آس رکاوٹ کرتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے اب بیس ابھی کا پو رہے مطلب کہ بس نبی میں بس حرام میں تو آخری دنوں میں بیس رکاویں ہی پڑھنے کے بعد پھر دس رکاوٹ ای کی ایک اور جماعت کھڑی ہوتی ہے جس کو کیا عمل لے لو بجے کھڑی ہو کر اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے چودہ گھنٹہ پہلے ختم ہوتی ہے جس میں کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں دعا پھر ملک پھر پڑا جاتا ہے جمعہ پھر پڑھا جاتا ہے اور واقعی اس میں مغربی بڑا عجیب ہوتا ہے اور وہ جب حرم شریف کا امام نبوی کا جی کا فرق ہے بہت روتا ہے خاص طور پر ستائیسویں شب میں جو دعا ہوتی ہے عجیب و غریب احتراوی جو ہے یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے سست بنے ہوئے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور فل کے بھاگتے ہوئے باہر نکل کر دو پیروں پر کھڑے ایک گھنٹہ کر رہے ہوتے ہو اور دو بھاگی دور نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی اس میں آپ نے کیا کو کم یہ تو ہوئے ہمت ہونی چاہیے اب عثمان رض نے پھر کیونکہ ہمت اللہ تعالیٰ نے بہت کمال عطا فرمایا عثمان رضی اللہ ابلاظم کو کہ عبداللہ بن اللہ زبر ایسے, ایسے صحابی ہیں کہ جو گھنٹوں اور گھنٹوں گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر میدان جنگ میں لڑنے والے تھے قرآن دو رکعات میں ختم کر سک اور عثمان رضی اللہ عظم نے ایک رکاج میں ختم کر دی پورا قرآن ایک رکاج میں ختم کر دیا دی دی تربی کی نماز نے پڑھائی ہے تو ہم نے پاکست ہیں ان کو اگر گنے تو یہ انتیس نوئے بیس ان کی تعداد دو سو نوے دو سو نوے کتنا ہو گیا 580 580 سو اسی پانچ سو اسی کے قریب رقو ایک رکو ایک ایک رکاوٹ میں پڑھ کر है شب کو انہوں نے ختم کیا ہے خود پڑھاتے رہے ہیں. تو اس دیکھ پاس سے استفادہ ہدایت شفا رحمت فرقانیت تو چار بیچوں کا تذرہ کیا چاہ رحمدان قرآن خدل نعتِ بائی ناطم الخا قرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں نازر ہوا قرآن جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور انسانوں اور اس کی تاثیر ہے کہ اس کے انسان کے اندر فرقانیت پیدا ہوتی ہے اور دوسری عادان قرآن ماحول شفا رحمہ ہم نے نازک کیا قرآن پا کو شفا اور رحمت تو چار تحصیلیں قرآن کی قرآن بیان کی شبہ رحمت فرقانیت اور ہدایت تو ان کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو ملے گا جو ترابی میں کھڑے ہو کر سنے گا خاص تو من آتا ہو یا نہ آتا ہو ترجمہ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو سب سے زیادہ فائدہ اس کو ملے گا اس کا دل صاف ہوگا اس عمل کی توفیق ہوگی اس کی کامل ہوگی کہ جانچنے والا فرقنے والا سمجھدار آدمی بنے گا فرق اسی پرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی دل کی بیماریوں کو شفا کرے گا اللہ تبارک والا چیز جسمانی بیماریوں کو شفا کرے گا ہمارا احتکاب ہوتا ہے نا مغربی تعالیٰ نے اس مسجد میں تین ختم کر کے آتا ہے ایک ختم تو شروع ہو گیا ہے اور دو ختم ہم احتکاب میں کرتے ہیں ایک چھ دن کا ایک تین دن, دن کا آپ ڈرے نہیں کہ دنوں مختصر پرائی والی جماعت بھی کرتے ہیں اس میں حصی بننے کا کیا ہے کہ خرچ مختلف میں سے خبر کو چاہیے لذت ہوتی ہے دیش کو اس پکش کو ختم رہے پک نہ میدان بریانی ایسی بات نہیں ہے شکر کسی کو بربک بتا دیا کہ پھر ایک ختم ہو گئے تاکہ اب شروع سے میدان چھوڑ دے وہ سر ترالی بھی کرتے ہیں دس سنتوں والی اور یہ ختم نو کرتے ہیں تو تعلیم تین ختم یہاں ہوتے ہیں کہ تھوڑی آدمی ہے تو تین ختموں کی فضیلت اس پاس میں آدمی حاصل کر سکتا ہے تو قرآن پاک نسبت میں ذرا پا لیتے اس کے علاوہ رمضان میں جو اللہ کی یاد ہے اس میں سب سے بہتر یاد رمضان کی مناسبت سے وہ اطلاع ہوتے قرآن یاوی طور پر بھی آج جو قرآن پاک کو پڑھتے رہے امام البا احمد اللہ علیہ رمضان میں ایک سخت ختم کرتے تھے ایک ختم دن میں کرتے تھے ایک رات میں کرتے تھے ایک راضی میں کرتے تھے تو پہلے دور کی باتیں ہیں تو بہت بزرگ لوگ تھے اضر مولانا زغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی خطاب لکھی ہیں اکتوی ختم کرتے تھے ایک ختم روزانہ اور ایک جو ہے تو تراوی میں دہلی کے مجرموں کے ساتھ ہمارا میرا بیگ کا تعلق تھا اضرت مولانا عام الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایکتو ختم کرتے تھے رمضان میں اے تراوی میں اور ایک ختم رمضان میں ایک طرح لطف اٹھا کے دیکھیں جو زندگی میں اعمال میں اور اوقات میں جو برکت آتی ہے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ تو دنیا ہی عجیب تھی آپ اللہ تعالیٰ تو بھیگ رہے آدمی تو جمعے کے ساتھ بھی پڑھے اللہ عمل کی بھی توفیق دے اور یہ تو پہلے دور کی باتیں ہیں فضل تعالیٰ ہمارے خیور میڈیکل کالج کا گریجویٹ ڈاکٹر ہوتا تھا سلطان حسین شاہ اس کا نام تھا سے پیچھے دو کاف میں پورا قرآن مجید میں نے سنا ہے دور میں تو سنایا ہے ہم نے سے پیچھے کھڑا تو سنا ہے اور سے لے کر ورنات تک کسی جگہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور کسی جگہ پیچھے سے بتانے والے آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کا ایک پورا قرآن مجید ایک رکاط میں پڑھ کر پھر ایک پارا پڑھ کر پھر ایک رکاوٹ کیا اس نے پھر دوسرے رکاوٹ میں ایک سیڈنس پڑھ کے ختم کیے ہیں تو نے تو ہولی کے دور میں بھی سال اقرام کی یادوں کو تازہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ہے بات الگ واقعات سے کرتے رہتے ہیں لیکن فضولیات میں کی بھی گزرتی ہیں نگر فضولیات کی اور برائی کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو کرتے ہی مزہ آتا ہے اور بعد میں پھر آدمی کو افسوس پشمانی بے برکتی ساری باتیں اس کی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکی کی تو یہ تعریف اور تاثیر ہے کہ اس کو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے جب آدمی مکمل کر لیتا ہے تو اس کی برکتیں راحتیں رحمتیں پھر آدمی کو ماسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے نیکی کی تکاریف سے ڈریں ہمت کر کے نفس پر قابو پا کر نف پر بوجھ ڈال کر نیکی کی عادت ان شاء اللہ جب آپ نیکی شادی ہو جائیں گے تو اس کی برکتیں پھر جب دیکھیں گے پھر زندگی کے دکھ آج کا دن جو ہے یہ تراوی کے بارے میں تھا اور تراوی اور قرآن پاک کے بارے میں رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرآن پاک ہے اس کا تھوڑا سا بیان ہوگی اگلا ان شاء اللہ روزے پر کریں گے میں سلامل کی توسیع کتاب